إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره فنعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له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 يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِن نَفْسٍ بَعْحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا بَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً بَتَّقُوا اللَّهَ الذي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُسْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُتِعِ اللَّهَ وَرُسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَازَاً عَذِيمًا أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشرق الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يتعي الله ورسوله فقد رشد واهتدى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 لقد قال الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم فاستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا عدى الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم فَأَنَّهُمْ عِلَيْهِ رَاجِعُونَ سورہ فاتحہ جسے ام الکتاب ہونے کا شرف حاصل ہے اجمالی طور پر قرآن حکیم کے تمام مضامین پر مشتمل ہے اور سورت الفاتحہ کے بعد جو قرآن حکیم ہے وہ انہی موضوعات کی تفصیل ہے مثلا صورت الفاتحہ میں طالب ہدایت کی دعا ہے اہ دن اسراۃۃ المستقیم کہ ہمیں سراعت مستقیم کی ہدایت دے دے اور قرآن حکیم نے اس موضوع کو جا بجا اشکارا کیا ہے کہ اگر تم واقع طلوب ہدایت میں مخلص ہو تو اس کا طریقہ سمجھ لو مثلاً ایک مقام پر فرمایا وائن تو تھے اڑو ہوتا دو اگر تم میرے رسول کی اطاعت کرتے رہو گے تو ہدایت پانے میں کامیاب ہو جاؤ گی اب ایک شخص اگر دن رات ہر نماز میں ایک دن اسرات المستقیم کی دعا کرتا ہے لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کرتا اور آپ کے راستے کو اپنانے کی کوشش نہیں کرتا اس کی دعا یا اس کے قول و فعل میں اقتضاد ہے جو دعا وہ مانگ رہا ہے اس دعا کی طلب میں اس کی کوئی کوشش شامل نہیں ہے اور وہ ہرگز اپنی طلب کردہ دعا میں مخلص نہیں ہے کیونکہ دعا مانگنے کے بعد ضروری ہے کہ وہ رسول اللہ علیہ وسلم کے راستے کا متوع بن جائے اور اس طرح اس کی دعا قابل قبول قرار پا جائے شیخ الاسلام فرماتے ہیں رحمہ اللہ اہ دن اسرات المستقیم کی دعا کے وقت یہ معنی بھی اپنے دل میں حاضر کر لے اسراط مستقیم کی ہدایت دے دے اور اس ہدایت پر استقامت دے دے اللہ رب العزت راستہ دکھانے کے بعد دلوں کو پھیر بھی سکتا ہے نبی السلام پوری زندگی یہ دعا کرتے رہے یا مخلب الخلوب ثبت خلبی اللہ دین اے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت رکھنا ام المومن نے پوچھا یار آپ بکثرت یہ دعا کرتے ہیں دل کے سرات کی و آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان القلوب بین السبین من اساب الرحمن یو قلبا کی کہ تمام بندوں کے دل اللہ تعالیٰ کی دو انگلیوں کے بیچ میں ہیں اللہ رب العزت ان دلوں کو جب چاہے پھیر دے اور جس طرف چاہے پھیر دے اسرات مستقیم کی ہدایت کی طلب اور پھر اس کی استقامت اس پر قائم بھی رکھنا نبی علیہ السلام کی ایک اور دعا ہے اللہ مینی اعوذ کا من الحور بعد قور اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ ہدایت دینے کے بعد گمراہ نہ کر دیجئے ایک معنی یہ بھی ہے کہ عمل صالح کی توفیق کے بعد برے اعمال کی طرف نہ پھیر دیجیے یہ معنی بھی ہے کہ غنا اور مالداری اور رزق کی فراوانی عطا کرنے کے بعد فخر اور فاقہ کی طرف نہ پھیر دیجیے یہ معنی بھی ہے کہ صحت کے بعد مرض نہ عطا کر دیجیے یہ سارے معنی اس دعا کے ہو سکتے ہیں رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی اتفاق جو ہے یہ حصول ہدایت کی بنیاد ہے اور ایک حدیث میں آپ کی ہدایت کو مستقل ہدایت پر قائم رہنے کی علامت قرار دیا گیا ہے پرختم لن تدلومات ما تمسکتم بهما کتاب اللہ وسلم تھی تمہارے بیچ دو امر چھوڑ کر جا رہا ہوں جب تک انہیں تھامے ہو گے کبھی گمراہ نہ ہوگے مانا مستقلن ہدایت پر قائم رہو گے ہمیشہ ہدایت پر قائم رہو گے اور دنیا کی کوئی طاقت تمہیں گمراہ نہ کر سکے گی وہ دو امر وہ دو مصدر کیا ہیں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ اسی طرح سورہ فاتح میں اللہ تعالی سے اجتعینت کی جاتی ہے اییا کا نام دوا کا نستا تیری ہی عبادت کرتے ہیں کسی اور کی نہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں کسی اور سے نہیں اور اللہ تعالیٰ کی مدد اگر شامل حال ہو جائے مطلق دنیا میں اور آخرت میں تو یہی ایک انسان کی کامیابی کی سب سے بڑی بنیاد ہے اس کی مدد کے بغیر نہ دنیا کی کامیابی کا حصول ممکن ہے اور نہ ہی آخرت کی اور سورہ بقرہ میں اللہ تعالی نے ی موضوع کی تفصیل کر دی کہ میری استعانت کا راستہ کیا ہے مجھ سے کیسے مدد طلب کیجئے ان اصولوں کو اختیار کر کے تم لوگ میری مدد کے مستحق ہو سکتے ہو وسطینوں کے صبر اور مدد لو مجھ سے مدد لے لو اس صبر صبر کے ذریعے بس صلاح اور نماز قائم کرنے کے ذریعے یہ دو قاعدے ہیں اگر ان پر قائم رہو گے تو تم یقیناً ہر لحاظ سے میری مدد کے اہل بن جاؤ گے مستحق بن جاؤ گے دنیا میں بھی آخرت میں بھی قبر میں بھی ہر مشکل سے مشکل گھڑی میں تمہاری مدد کروں گا اور کرتا رہوں گا تمہارا کام صبر کرنا اور نماز کی اقامت بستین بے صبر صبر کے ساتھ میری مدد لے لو میں دوں گا صبر کی تین صورتیں ہیں ایک اللہ تعالی کی اطاعت کر کے صبر کرنا نماز پڑھنا صبر ہے روزے رکھنا صبر ہے بلکہ روزے کو نصف صبر قرار دیا گیا ہے حج کرنا صبر ہے جہاد کرنا صبر ہے الحرف نیکی کا کوئی بھی راستہ ہو اسے اختیار کر لینا صبر ہی صبر اور صبر کی دوسری صورت گناہوں سے بچاؤ اختیار کرنا یہ بھی عدیم الشان صبر کی صورتیں ہیں سامنے حرام مال کا ڈھیر لگا ہو اور طبیعت تو مال چاہتی ہے لیکن یہ سوچ کر کہ یہ حرام کا ہے اسے چھوڑ دینا اسے ٹھکرا دینا یقیناً ادیم شان صبر شراب ایک لذیذ ہوگی اسے چھوڑ دینا صبر ہے ترک زنا صبر ہے تو معیتوں سے بچانا اپنے آپ کو یہ بھی صبر کی ایک عظیم صورت ہے تو گناہوں کو چھوڑ کر صبر کرو اور صبر کی تیسری صورت یہ ہے کہ دنیا میں جو تکالیف پہنچتی ہیں فقر ہے یا مرد ہے کاروباری خسارہ ہے یا کسی بھی عزیز کی موت کا صدمہ ہے تو یہ چونکہ اللہ تعالی کی تقدیر کے فیصلے ہیں یہ سوچ کر صبر کر لینا کہ اللہ رب العزت کی لدا ہے اس میں یہ اس کے فیصلے ہیں اور اس کا ہر فیصلہ واجب القبول ہے کوئی جزا فضا نہ کرے اللہ تعالی کے فیصلوں پر پہنچنے والی تکلیف کے شکوے نہ کرے بلکہ صبر اختیار کر لے اس کی رضا پر رادی ہو جائے اس کی تقدیر کا فیصلہ سمجھتے ہوئے اسے قبول کر لے تو یہ بھی ایک عظیم الشان شکل ہے صبر کے تو ہو کے صبر صبر کے ساتھ میری مدد لے لو کوئی اطاعت کا وقت آئے اطاعت کرو کسی گناہ کی دعوت سامنے آئے اس سے گریز کر لو اور کسی تکلیف یا رنج و علم میں اگر مبتلا ہو جاؤ تو اسے خندہ پیشانی سے برداشت کر لو میری مدد تمہیں ضرور حاصل ہوگی ضرور تم سرخرو ہو جاؤ گے ور آخ بتلے انجام کار تقوا کے لیے ہے اور صبر تقوا ہی کی ایک شکل وسط عین صبر صبر کے ساتھ میری مدد لے لو اسی طرح بس اور نماز قائم کر کے یہ سمجھو کہ نماز جو ہے ایک عظیم دروازہ ہے جسے اگر صحیح طور پہ ادا کر لی جائے یہ دروازہ کھل جائے گا اللہ تعالیٰ کی مدد نصرت اور تائید بندے کو حاصل ہوگی تو نمازی ہونا اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرنے کا ذریعہ ہے تو نماز کے ساتھ نماز کے ذریعے میری مدد لے لو آج نمازی تو بہت ہیں مگر مدد نازل نہیں ہو رہی معنی کہیں نہ کہیں جھول ہے کوئی نقص یا کوئی کمی ہے جس کو دور, دور کرنے کی ضرورت ہے نماز دو طرح سے ادا ہوتی ہے ایک ہے جسم کے اعضاء کی نماز سجلے میں پیشانی زمین سے ٹکی ہوئی ہے ہاتھ زمین سے مس ہیں گھٹنے بھی ٹکے ہوئے ہیں تشہد میں جو قعدے کی شکل ہے وہ موجود ہے رخو بھی ہے قیام بھی ہے یہ آدھا کی نماز ہر عزو اپنے مقام پر موجود ہے لیکن دل ادائیگی نماز سے فارغ ہے آزا حرکت کر رہے ہیں مگر دل کی توجہ کسی اور طرف ہے حضور کل نہیں ہے دل کہیں اور گردش کر رہا ہے کاروباری حساب و کتاب کر رہا ہے دل دکان پہ اٹکا ہوا ہے تو یہ آدھا اور چوارے کی نماز ہے دل کی نماز نہیں ہے جب کہ نماز ٹھیک ہے آدھا کی حرکت کا نام بھی ہے لیکن ساتھ ساتھ فیل قلب بھی ہے دل کا عمل دل کا فیل جیسے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کی نماز کے بارے میں احادیث میں یہ بات منقول ہے کہ کہنے وسل بفی سد رہی عزیز ال کا عزیز المرجل من بکا آپ کے سینے سے رونے کی آواز آتی جیسے ہنڈیا چولہے پر جوش مار رہی ہو ایسی خشیت ہوتی تعلق بلّہ ہوتا اللہ تعالی کی طرف عنابت ہوتی یہ حضور قلبی ہے کہ پورا دل کی توجہ کے ساتھ جیسے ایک حدیث میں مایو بھی حما نفسا دو رکعت پڑے اور اپنے نفس سے باتیں نہ کر رہا ہو اللہ تعالی سے باتیں کر رہا یقبل وجہ وقل بہ ان دو رقاعت پر متوجہ ہو اپنے چہرے کے ساتھ اور اپنے دل کے ساتھ چہرے کے ساتھ معنی یہ کہ نگاہیں وہیں ہوں جہاں شریعت چاہتی ہے پوری نماز میں نگاہیں سجدے کی جگہ پر ہوں اور تشاہد میں جو انگلی کا اشارہ ہے اس سے نظر آگے نہ جائے یہ مسنون طریقہ نبی اسلام سے ثابت ہے وہ کلیات ہے میں جو تصد سے بھری ہوئی اور شرکیہ قصوں کا مرقع اس میں طریقہ سکھایا گیا ہے کہ رکو میں جاؤ تو نظریں پاؤں کے ایڑیوں تک پہنچ قیام میں ہو نظریں سینے پر ٹکی ہوں یہ سب وہ خرافات ہیں جن کا نبی السلام کے عمل سے کوئی تعلق نہیں چہرے تو کی توجہ کا معنی یہ ہے کہ چہرہ وہاں ہو جہاں نبی اسلام نے تعلیم دی اور اپنے دل سے متوجہ ہو معنی حضور قلبی ہو اللہ تعالی کی خشیت ہو یہ مکمل نماز ہے اعضاء کی نماز اور دل کی نماز اعضاء کی نماز کا معنی یہ کہ آزار کی ساری حرکات نبی السلام کی تعلیمات کے مطابق ہوں اور دل کی نماز کا معنی حضور قلوی ہو اللہ تعالیٰ کا خوف اور خشیت ہو دنیا کے امور پر غور و خوض کی بجائے آخرت کا سوچے کامیابی کا سوچے جو نماز میں قرت کر رہا اس کے معنی سوچے سب حضور قلبی کی شکلیں آج نمازی تو بہت ہیں اللہ تعالی کی مدد غائب ہے حالانکہ وعدہ حق ہے بستعین و صلاح بس صبر کہ بس کے صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ میری مدد لے لو تو مساجد آباد ہیں نمازی بہت ہیں مدد غائب ہے کہیں آزا کی حرکت درست نہیں ہے اور کہیں دل کی خشیت مفخود ہے اور مکمل نماز وہی ہے جو اللہ تعالی کی مدد حاصل کرنے کا باعث بنتی ہے جس میں حضور قلبی بھی ہو اور سنت کے مطابق آزاد کی حرکت بھی ہو رکو میں آزاد کہاں ہوں سجدے میں کہاں ہوں رکو جاتے وقت کیا کیفیت ہو اٹھتے وقت کیا کیفیت ہو تشہد کی شکلیں کیا ہیں ہر قدم پر رہنمائی موجود ہے دینِ عظیم کی دینِ حنیف کی شریعتِ متورہ کی اس کے مطابق آزاد کی حرکت ہو اور نبیر اسلام کے طریقے کے مطابق دل کی توجہ حضور اور خشیت ہو یہ وہ نماز ہے جو اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرنے کا سبب بنتی ابھی حج بیت اللہ ہوگا لاکھوں لوگ ایک ہی مقام پر نماز پڑھیں گے مدد نہیں آ رہی دعائیں مانگیں گے قبول نہیں ہو رہی اصل جوہر مفقوط اخلاص حضور قلبی بھی سنت کے مطابق نماز کی ادائیگی وہ میں صلاح دین یہ کہتا ہے نماز کو سیدھا کر لو خالی نماز پڑھنا نہیں ایک روٹین کا عمل ہے وقت ہوا پڑھ لی نہیں نماز کو سیدھا کر کے ادا کرو تو نمازیں سیدھی نہیں ہیں واقعی میں سولہ ان سولہ تنہ الفحشاء تنہا یہ سیدھی نمازیں ہی تمہیں ہر قسم کی برائی سے بچائیں گی ہر قسم کی تکلیف سے ہر قسم کے شر سے نقصان سے بچائیں گی مگر تکلیفیں بھی ہیں شرور بھی ہیں نقصانات بھی ہیں خسارے بھی ہیں بوجھ بھی ہیں کیونکہ نمازیں سیدھی نہیں اور نمازیں اگر سیدھی ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ کی مدد فوری آ جاتی ہے رسول کریم علیہ وسلم کے آتے تو یہ سے دو واقعات منقول ہیں جناب حضیفہ فرماتے ہیں لعلت اللہ جب جنگیں خندک تھی جس صبح کو مشرقین بھاگے اپنا سازو سامان چھوڑ کر اپنے خیم میں اکھڑتے ہوئے دیکھے اور بھاگے اس رات میں رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نماز پڑھ رہے تھے خند کھوتے کھوتے تھکاوٹیں تھیں آپ بھی شریک تھے سارے صحابہ شریک تھے اور سب سو رہے ہیں. اکیلے حبیبِ کی بری اور نماز پڑھ رہے اور اللہ کی مدد آ گئی نصیرتوں بے صبح بہلے تب آگ اللہ تعالی کی مدد آ گئی مشرقی ہوائیں چلی مسلمانوں کے لیے راحت کا باعث بنی اور کفار کی طرف پلٹتی تو ان میں تیزی آ جاتی ان کے خیمے اکھڑ گئے ان کے حوصلے اکھڑ گئے ان کے قدم اکھڑ کر اور سارا ساز و سامان چھوڑ کر سر پٹ دوڑنے لگے اللہ تعالی کی مدد آ گئی وسطرین میں بھی تم نماز ادا کر کے میری مدد لینے کی کوشش تو کرو ہاں نمازوں میں اقامت ہو نمازیں سیدھی ہوں سنت کے مطابق ہو جیسے محمد الرسود اللہ وسلم کی نماز خبت کی نماز رات کی تاریخی کی نماز اخلاص کی حفاظت کے ساتھ ادا کی ہوئی نماز اللہ نے قبول کر لی اگلے دن مدد بھیج دی حالانکہ جنگ احزاب اس کا نام احزاب احزاب حضب کی جمع مشرقی مکہ سارے چتھوں کو اس میدان میں لے آتے ہیں دس ہزار فوجی مسلح کر کے لے آئے چھوٹی سی مدینہ بستی کو تحس نحس کرنے کے لیے چھوٹی سی بستی دس ہزار فوجیوں کی طاقت کی متحمل ہو سکتی خندگیں کھودی جا اپنے شہر کو بچانے کے لیے بچوں اور عورتوں کی حفاظت کے لیے ساز و سامان نہ ہونے کے برابر لیکن وس تعین بھی صبر بس و و نماز کے ساتھ میری مدد لے لو آپ نماز ادا کر رہے ہیں اللہ نے قبول بھی کر لی مدد بھی بھیج دی جو خوف و حراس کی کیفیت تھی وہ کیفیت چھٹ گئی گھر غیر محفوظ تھے عورتیں غیر محفوظ تھیں ایک عجیب خطرات منڈلا رہے تھے لیکن عملی طور پہ آپ نے نماز ادا کر کے اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کر کے یہ ثابت کر دیا یہ سارے فائدے سچے ہیں اگر صحیح معنی میں نماز کی ادائیگی ہوگی اخلاص کی حفاظت ہوگی تو اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرے گا اللہ نے قبول کر لی دس ہزار فوجی دم دبا کے بھاگے اور بڑا کثیر مقدار میں مال غنیمت مسلمانوں کو حاصل ہوا بیت المال بھی مستحکم ہو گیا خزانے بھی بھر گئے خطرات بھی ٹل گئے اور نبی السلام نے ساتھ فرما دیا آج کے بعد مشرقین کی ہمت نہیں ہوگی کہ کبھی مدینہ پر حملہ کریں الام نہ بلائی افزو آج کے بعد جو بھی جنگ ہوگی کفار قریش کے ساتھ وہ ان کے محلوں اور کشتیوں میں ہوگی مدینے میں نہیں ہوگی مدینے کا رخ ہی نہیں کریں گے کیا نماز کی ادائیگی تھی اللہ تعالی نے ان کے دلوں کو بزدری سے بھر دیا اتنی بڑی تعداد دم دبا کے بھاگی اور سارا ساز و سامان چھوڑ گئی مین بھی برکتیں بھی آ گئیں حصے برکتیں بھی آ گئیں خزانہ بھی مضبوط ہو گیا اور دلوں میں بھی قوت اور سوات آ گئی اور کفار کے دل بزدلی سے بھر گئے اور پھر آگے جو بھی جنگیں ہوئی ان کفار کے ساتھ ان کے محلوں اور بستیوں میں ہوئی اللہ نے مدینہ شہر کی حفاظت فرمائی بس تعین صبر و سلام کیا اس نماز کی قوت تھی کیا حضور قلبی تھی اور کیا اخلاص تھا اور کیا درد دل تھا اللہ تعالیٰ نے قبول کر کے یہ ساری فتوحات اپنے پیارے پیغمبر کی جھولی میں ڈال دی اس سے قبل امیر علم میں بن علی طالب رضی اللہ نے فرماتے ہیں کہ بدر کی رات بھی سوتے سوتے آنکھ کھل گئی تمام صحابہ نیند کی وادی میں ہیں میں نبیر اسلام کے خیمے کی طرف گیا تو اللہ کے پیارے فکمر اکیلے جاگ رہے تھے اور نماز پڑھ رہے تھے وہ صبر مسلح اس بات کو آپ سے بہتر کون جان سکتا ہے کہ اللہ تعالی کی مدد کا حصول نماز کے ساتھ ہے حد امر امرس جب بھی تکلیف آپ کو محسوس ہوتی کوئی رنجو علم کے آسار پیدا ہوتے کسی قسم کے نقصان کا اندیشہ ہوتا کسی گھر کے فرد کی بیماری کا کوئی افسوسناک معاملہ ہوتا آپ نماز پڑھتے اور نماز کی برکت سے اللہ رزت اس خسارے کو اس رنج و عالم کو اس مصیبت کو ٹال دیتا اور آج بھی ایک عظیم الشان مصیبت سامنے ہے اسلام کا پہلا میرک تین سو تہتر نہتے صحابہ کا ایک ہزار مسلح دستے سے مقابلہ تھا اس سے قبل جنگ کا تجربہ بھی نہیں تھا مدینے سے نکلے تھے کو لوٹنے کے لیے وہ تجارتی قافلہ جو کی سربراہی میں شام سے تجارت کا مال لے کر لوٹ رہا تھا راستہ مدینے سے گزرتا تھا اللہ نے قتال کی اجازت دے دی اور ان کو یہ پیغام پہنچا دیا گیا کہ ہم اور تم برابر ہیں تم ہم پر حملہ کر سکتے ہو ہم تم پر حملہ کر سکتے ہیں تم ہماری املاک کو لوٹ لوٹ سکتے ہو ہم تم پر شب خون مار سکتے ہیں جب یہ خبر ملی ابو سفیان کی سربراہی میں شام کا تجارتی قافلہ کفار قریش کا مارے تجارت سے لدا پھدا مکہ کی طرف جا رہا ہے قدر مدینہ منورہ ہے تو آپ گھر سے نکلے جو صحابہ تیار تھے وہ آپ کے ساتھ ہو لیے جنگی سات و سامان ساتھ نہیں تھا لڑائی کا ارادہ ہی نہیں تھا صرف تجارتی قافلے کو لوٹنا مقصود تھا اب سفیان کو اطلاع مل گئی وہ راستہ تبدیل کر گیا مدینہ سے مکہ دو راستے ہیں ایک طریق الحجر جس پر آج مدینہ مکہ کی سڑک بنی ہوئی ہے جس راستے پر اللہ کے بیمبر نے چل کر ہجرت کی تھی دوسرا طریق البحر سمندر کے کنارے کنارے مدینہ سے مکہ پہنچ جانا راستہ تبدیل کر لیا طریق الجرا چھوڑ کر وہ تریق البہر کی طرف چلا گیا اور زمزم نامی شخص کو مکہ بھیجا کہ جا کر اعلان کر دو کہ آدھے رکھو اپنے تجارتی قافلے کو بچا لو اگر وہ لوٹ لیا گیا تو فاقوں مر جاؤ گے ابو جال وہاں سے تیار ہوا ایک ہزار جنگجو ساتھ لیے اور اپنے عین کو بچانے کے لیے مدینہ کی طرف آ گیا اللہ کے پیارے پیغمبر اس قافلے کی طرف بڑھ رہے ہیں تجارتی قافلے کی طرف اور بڑھتے بڑھتے پدر سے خبر سخرا مقام پر پہنچ گئے وہاں خبر ملی کہ تجارتی قافلہ تو بچ کے نکل چکا اور سامنے نفیر آ چکا ہے جنگی قافلہ آ چکا ہے ابو جہل کی قیادت میں اب آپ سسلم پریشان بھی ہوئے اور صحابہ سے مشاورت بھی کی مگر صحابہ پر قربان چاہیے ان کی شجایت ان کی بہادری کے اثار مقداد ابن اسفد نے کہا لسنا صحابہ موسا یار سود اللہ علیہ وسلم ہم کو علیہ اسلام کی قوم نہیں ہے ابن مسعود فرمایا کرتے تھے مقداد ابن اسود نے جملے کہ کاش مقداد کو جملے مجھے دے دے اور میری زندگی کی ساری باتیں لے لے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم نہیں ہے جنہوں نے کہا تھا کہ, ربو کا کہ جاؤ تم جاؤ اور تمہارا رب جائے رب سے مراد ان کے بڑے بھائی ہارون علیہ السلام رب مانا سید وہ ان سے بڑے تھے عمر میں دو تین سال بڑے تھے آپ جائیں اور آپ کے بھائی جائیں اور جا کر کتاب کرو ہم یہاں بیٹھے ہیں جب وہ علاقہ فتح ہو جائے ہمیں خبر دے دینا ہم آ کر اس کو آباد کر لیں گے ہم قوم موسیٰ نہیں بلکہ امت محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم عن وان شمالک امامہ کا وخلفت ہم تو آپ کے دائیں طرف سے لڑیں گے دائیں طرف سے لڑیں گے آگے سے لڑیں گے پیچھے سے لڑیں گے اور جہاں آپ کے پسینے کا ایک کچرا ٹپکے گا لہو کی نہریں بہا دیں گے ہم کو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نہیں ہیں ابو وقی صدیق نے بھی بات کی عمر بن خطاب نے بھی بات کی لیکن رسول اللہ صبح انصار کو دیکھ رہے ہیں انصار کیا کہتے ہیں زیادہ تعداد انصار صحابہ کی تھی سعید بن معارض نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو بدر کی باتی ہے ہمیں آپ برق الخیمات تک لے جائیں آپ کے ساتھ چلیں گے اور آخری سانسوں تک کفار کا مقابلہ کریں گے تب آپ اللہ پر توقع کر تو نکلو چلتے چلتے بدر پہنچ گئے طویل قصہ اگلی صبح میر کا ہے جناب علی فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے پیارے پیغمبر کے خیمے میں جھانکا سب سو رہے ہے آپ جاگرے اور نماز پڑھ رہے صبر مدد مانگ لو مجھ سے مدد لے لو میری صبر کے ساتھ اور نماز کی ادائیگی کے ساتھ آپ نے نماز پڑھی دعائیں کی اگلے دن مار کے بدر ہوا ان نتر تین سو تیرہ نے ستر بڑے بڑے صنادین قریش کو واسلے جہنم کر دیا اور ستر ہی کفار قریش قیدی بن گئے اور باقی دم دبا کر بھاگ گئے سے لیس آئے تھے گھوڑوں پر سوار آئے تھے تلواریں بھی تھی زرے بھی تھی نیزے بھی تھے اور سارے وسائل حرب تھے ان کے مقابلے میں تین سو تیرہ نہ تلوار ہے تو ڈھال نہیں ہے ڈھال ہے تو تلوار نہیں ہے زرا نہیں ہے لیکن مقابلہ کیا اس سے حمل اللہ کے پہرے پہ نندر نماز ادا کر چکے اور نماز جو ہے اللہ کی نصرت کی تمید ہے اگر صحیح معنی میں نماز کے ساتھ تعلق قائم ہو جائے اور نماز کی اقامت ہو تو یہ سارے مسائل کا حل ہے کوئی پریشانی آج نماز پڑھو کوئی دکھ درد آ جائے نماز پڑھو اللہ کے پیارے پیغمبر فرمایا کرتے تھے ارے نہ یا بلال اب صلاح بلال ہم پریشان ہیں ذرا اذان تو کہو نماز پڑھ کے راحت حاصل کر رہے جو قرب صلاح ارے نماز تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے یہ نماز ادا کرنا وقت گزارنے کی بات نہیں ہے وقت کو دھکا دینے کی بات نہیں ہے بلکہ نماز کی ادائیگی حضور طلبی کے ساتھ ہے توجہ کامل کے ساتھ ہے آخوں کی ٹھنڈک ہے یہ نماز پڑھتا ہوں سینا ٹھنڈا ہو جاتا ہے آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہے ہماری نماز بھی ایسی ہے اگر یقین ایسی نماز ادا ہو جائے تو اللہ کی مدد ضرور آئے گی اللہ کی مدد فوری آتی ہے بنی اسرائیل کا قصہ مختصر آپ سن لیجئے جرید نامی شخص ایک عابد اور ساحد تھا انجیل پر عمل کرنے والا اپنا ایک چھوٹی سی کٹیا بنا کے بیٹھا ہوا تھا اسی اس کا گرجا بھی تھا اس میں نمازیں پڑھتا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم کی ہوئے تھا ایک دن نماز پڑھ رہے تھے ماں نے آواز دی جرے میری بات سنو نماز پڑھ رہے ہیں سوچا یا رب امی و صلاتی ایک طرف میری ماں ہے ایک طرف تیری نماز ہے میں تیری نماز کو اپنی ماں پر ترجیح دوں گا نماز پڑھتے رہے اور ماں لوٹ گئی اگلے دن پھر آئی یا جرے پھر نماز میں تھے یا رب امی و سلا تھی تیسرے دن بھی ایسا ہی ہوا آج ماں کے منہ سے بدواہ نکل گئی اللہم اللہ تمجوہ میں ساتھ یا اللہ جریز کو اس وقت تک موت نہ دینا جب تک یہ, یہ عابد اور زاہد اپنے منہ سے اپنی آنکھوں سے زانیہ عورت کے چہرے کو نہ دیکھ لے بد کردار عورتوں کے چہرے کو نہ دیکھ لے اس کا تکو تہس نہس ہو جائے اس وقت اس کو موت نہ دینا اسی اسنا ہمیں جو شادی شدہ نہیں تھی بچے کی پیدائش ہوئی جمع ہوگی یہ تم نے کیا, کیا؟ کس کا بچہ ہے یہ اس وقت نے کہا کہ یہ بچہ جریش کا ہے یہ جو گرجہ گھر میں بیٹھا یہ بات دے کر رہا ہے لمبی لمبی نمازیں پڑھتا ہے اس کا بچہ ہے یہ اب قوم نے عورت کو چھوڑا جیز کی طرف متوجہ ہوئی اس کی کٹیا کو توڑ دیا گرجے کو تہذ محس کر دیا اس کو بھی مارنا شروع کر دیا نے کہا میرا قصور قصور کیا ہے قصور یہ کہ تم بڑے متوی بنتے ہو اور یہ تمہاری حرکت فلاں عورت کے بیٹا ہوا وہ تمہارا بیٹا ہے تم نے جنا کیا ہے بدکاری کی ہے کہا کہ بچے کو میرے پاس لے کرو بچے کو لائے عورت کو لائے پوری قوم جمع ہے بچہ پہنچ گیا جڑی جنا کا دعو نہیں بس تھوڑی سی محلت دے دو میں دو رکعت نماز پڑھ لوں نماز پڑھ لی بچے کو گود میں لیا اور کہا کہ یا غلام من ابوک بیٹے تیرا باپ کون ہے تیرا باپ کون ہے اب شیر خار بچہ آج ہی پیدا ہوا وہ کیسے بتائے گا قوم اور استحزا کر رہی ہے اس بچے سے کیا پوچھتے ہو اس کی ماں گواہی دے شکی بیٹا تمہارا باپ کون ہے اللہ تعالی نے اپنے بندے کی عزت کی خاطر اس چھوٹے سے بچے کی زبان کھول دی اور کہا کہ سامنے جو چرواہا کھڑا ہے یہ فنکار میرا باپ ہے اللہ اکبر پوری قوم نے دیکھا ایک دن کا بچہ گفتگو کر رہا ہے کلام کر رہا ہے اور اللہ رب العزت نے اپنے اس نیک بندے کی عزت کی حفاظت کی کیونکہ معاملہ دو رکعت نماز سے شروع کیا اللہ کی فوری مدد آ گئی, مدد آ گئی بس صلاح تم صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ اللہ تعالی کی مدد لے لو نماز ادا کی اللہ کی مدد لے لی مدد آ گئی اور بچے نے گود میں بیٹھے شیر خور بچہ ایک دن کا بچہ گود میں کلام کر رہا ہے ابھی فلان میرا باپ فلان ہے وہ سامنے تو چروہ کھڑا ہے وہ میرا باپ ہے اب تو قوم جریش کی طرف آگئی پشانی چھوم رہی ہے سر چھوم رہی ہے ہاتھوں کو چھو رہی ہے پاؤں کو چھو رہی ہے اور کہتی ہے کہ ہمیں اجازت دو آپ کی یہ کٹی جو ہم نے توڑی اور یہ گرچہ جو ہم نے تحس نیس کیا اس کو سونے کا بنا دے فرح مجھے سونے کا نہیں چاہیے اسی طرح جو اینٹ اور گارے کا میں نے بنا رکھا تھا ویسا ہی بنا کر دے دو دیکھیں کیا فوری اللہ کی مدد پہنچ گئی لیکن نماز بھی تو سیدھی ہونی چاہیے نماز میں ایسی قوت ہونی چاہیے جو اللہ کی مدد کو حاصل کر سکے اللہ کی مدد کو خریدنے کے قابل بن سکے وعدہ سچا ہے وعدہ برحد ہے وسطین بھی صبر وصل کے صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد لے لو ہر مقام پر مدد مل سکتی ہے دنیا میں، قبر میں آخرت میں یہ سوچ کر نمازیں ادا کرو کہ دنیا کے امور میں اللہ کی مدد چاہیے کل جب تنہا قبر میں گاڑ دیا جاؤں گا اللہ کی مدد چاہیے اور جب قیامت قائم ہوگی اور اسات قیامت میں اللہ کی مدد چاہیے اس تصور کے ساتھ نماز ادا کرو حضور قلبی کے ساتھ سنت کی حفاظت کے ساتھ خشیت اور خوف کے ساتھ یقین اللہ رب العزت اپنے فائدے کے مطابق مدد دے گا مطلقا دے گا اور ہر مقام پر دے گا اللہ تعالیٰ سے اس کی توفیق کے صدا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سچا اور پکا صحیح معنی میں نمازی بنا دے اخلاص کے ساتھ سنت کی حفاظت کے ساتھ اور دل کی خشیت کے ساتھ ہم نمازی بندے بن جائیں تاکہ اللہ کی مدد کے مستحق بن سکے اس کی مدد کے بغیر ہم کچھ نہیں اقورا اللہ